بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله واصحابه نجوم الهدى قالت اتقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللہم اغفر لنا وارحمنا ومشائخنا ووفقنا لما تحب و من القول والعمل و جن ابن الفواحش والمعاصی والخطايا والزلل اللہم افرنا ولا توثنا علينا اللہم اعطنا ولا تحرمنا اللہم اكرمنا ولا تهننا اللہم ارضنا عنك وارض عنا اللہم اصلح لنا شأننا كلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ولا تنزع منا صالح ما عطيتنا فإنه لا نازع لما عطيت ولا يعصم الذجد من كل جد اما بعد وبلسنا الى المصنف رحمه الله تعالى ورضوانه ونفعنا بعلومه قال باب و فضل السجود سجدے کی فضیلت کا بیان بات تو چل رہی ہے بہت دن سے یہاں پر اٹکی ہوئی ہے سجدہ کرنے کی فضیلت بیان کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کسرت فائن کرن تس اللہ اللہ رفا اللہ بہا درج اتن کا بحا خطیت سے سجدے کرو ہر ہر سجدے پر خدا تمہارا ایک درجہ بڑھائیں گے اور ایک گناہ مٹائیں گے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے کچھ خدمت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور بہت خوش ہو گئے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے کہنے لگا حضور جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے کہ اللہ آپ کا ساتھی بنا دے جنت میں حضور نے فرمایا کچھ اور مانگ سابی بھی ٹکڑے دے ہو وزا کے رسول اللہ یہی چاہیے اور کیا مانگ میں حضور نے فرمایا اچھی بات ہے پھر فائن اعلیٰ نفسی کا بےکس راتی سجود تو, تو مجھے ہیلپ کر اپنے نفس کے خلاف کثرت سے سجدے کر گی میں تو ضرور دعا کروں گا لیکن صرف دعا سے کام نہیں چلے گا دعا بھی کرنی پڑے گی دعا اور علاج یہ ہے کہ نفس کو مٹھاؤ اور اس کو کچلنے کے لیے کثرت سے سجدے کرو خوب سجدے کرو گے تو نفس مٹے گا کچلے گا تو میری دعا بھی پھر پوش کرے گی اور جنت میں میرے ساتھی بن جاؤ گے تم تو, تو یہ سمجھئے کہ ہے اب یہیں پر وہ بات آ گئی پچھلے ہفتے ہم تو کارگزاری سنا رہے تھے ہمارے جو ڈرائیور تھے بھائی محمد فعاد ان کا نام تھا وہ ہمیں لے کر کے گھومتے تھے سب جگہ ایک جگہ گئے ہوئے تھے تو فارغ ہو کر گاڑی میں بیٹھنے کی تیاری کر رہے تھے کہ ظہر کی اذان ہو گئی تو اب سوچا کہ مشورہ ہوا کہ کیا کریں ظہر یہاں پڑھنے مسجد قریب ہے یا آگے جا کر پڑھیں گے مشورے میں یہ طے ہوا کہ ابھی یہاں پڑھنے جائیں گے تو مسجد میں اذان ہوئی ہی اذان کے بعد کافی دیر بعد بیس پچیس منٹ بعد قامت ہوتی ہے اتنے میں ہماری تھوڑی مسافری طے ہو جائے گی ہم آگے جا کے دوسری مسجد میں پڑھ لیں گے تو یہ جو محمد فواد بھائی تھے یہ ماشاءاللہ اللہ جماتی تھے اور بہت دیندار متشر رہے ان کی دہڑی بہت نیک خلاف ذرہ برابر لالچ نہیں جو دے وہ لے لیں تو وہ کہنے لگے نہیں بھائی اذان ہو گئی ہے تو پھر ہم یہاں سے کیسے جائیں اذان جب ہو گئی تو نماز یہیں پڑھنی ہے تو ہمارے ساتھ تھے مولانا سعمی کریم سری لنکا کی وہ بھی بڑے عجیب آدمی ہے تو وہ ان سے کہنے لگیا شیخ تھوڑا ٹائم بچ جائے گا تو استاد فواد کہنے لگا نا خالف نفسک خالف نفسک اپنے نفس کی مخالفت کرو نفس کہہ رہا ہے نہیں پڑھنی ہے تو نفس کی مخالفت کرو یہیں پڑھو جب انہوں نے یہ لفظ کہا خالف نفسق تو میں نے مولانا سومی کریم سے کہا بس بس کرو بس کرو اب ان کے ساتھ باتیں نہ کرو چلو مسجد میں اور باقی مسجد میں گئے اشتنجا وضو کیا پہلی صف میں گئے چھار سنت پڑھی ذرا بیٹھے پھر اطمینان سے نماز ہوئی تو نماز پڑھ کر نکلے تو اتنا اچھا لگا کہ الحمدللہ ایک ذمہ داری پوری ہو گئی ورنہ ہم آگے جاتے ہیں اور ٹینشن ہی ٹینشن رہتا تو ان کی یہ بات اور پھر وہ باتیں کرنے لگے کہنے لگے کہ یہ نفس جو ہے نا نفس یہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے وہ ہمیں کوئی بھی نیک کام نہیں کرنے دیتا وہ ہر وقت برے کام پر ابارتا ہے برائی کرو برائی کرو اس کو اچھا کام اچھا نہیں لگتا برا کام اس کو اچھا لگتا ہے اسی لیے حدیث میں جگہ جگہ یہ لفظ آتا ہے نفس, نفس. نفسم و ماسواہ فل ہم فجور ہا و تخواہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں ان نفس اللہ رحم ربی نفس برائی پر بڑکاتا ہے اللہ کہ اللہ رحم کرے کہنے لگے کہ اسی لیے فا نفسی کا بھی کسرت نفس کہے گا سدہ نہیں کرنا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرو کرو سدہ کسرت سے سدا کرو حضور نے حدیث میں دعا مانگی اللہ شر نفسی و عظملی اعلیٰ ارشد امری اے اللہ میرے نفس کے شر سے میری حفاظت کر اور میرا جو پکا کام ہے اس پر تو میری مدد کرو اور مجھ سے وہ کروا ہی دے جو میرے لیے کرنا ہے اس میں ہمت مجھے نصیب کر تو حضور خود یہ کہتے ہیں حضور خطبہ دیتے ہیں تو اس میں پڑھتے ہیں اللہ کی پناہ لیتے ہیں اپنے نفس کی شر سے اور ہمارے برے اعمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں کہ ہمارے برے امال ہمارے اوپر حاوی نہ ہو جائیں تو نفس کے شر سے وہاں حضور پناہ مانگتے ہیں تو انہوں نے لمبی تقریر کی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے مجھے بھی بہت مزے آئے ان کی تقریر میں اور میں بھی سنتا رہا میں بھی کچھ بیچ میں ملا رہا کہ ہاں یہ بھی ہے یہ بھی ہے حدیث میں آتا آدا ادبی بھائی تیرے دشمن تو بہت ہوں گے باہر انسان بھی دشمن ہوں گے جنات بھی دشمن ہوں گے شیطان بھی دشمن ہوگا برائی چاہنے والے بھی ہوں گے لیکن تیرا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ تیرا نفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں کے بیچ میں ہے یہ تجھے نیک کام نہیں کرنے دے گا یہ تجھے برائی پہ بڑکائے گا اس کے ساتھ پہلے ٹکر لڑنی ہے اسی لیے حدیث میں حضور نے فرمایا ول مجاحدی تھا ایک جگہ فرمایا المہاجر من حجرمان اللہ عن صحیح مہاجر وہ ہے جو اللہ نے جو باتیں منع کی ہیں ان سے ہجرت کرے اور ان کو چھوڑ دے محرمات کو چھوڑے گناہوں کو چھوڑے وہ صحیح مہاجر ہے اور آگے فرمایا صحیح مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرے تو نفس سے جہاد کرنا یہ بہت بڑا جہاد ہے اس سے بھی بڑا ہے جو دشمن کے مقابلے میں ہو نفس کے ساتھ تو ہر وقت لڑائی رہتی ہے ہر وقت یہ برائی کی طرف بھڑکا ہے۔ تو انہوں نے بڑی لمبی اس کے اوپر تقریر کی میں نے کہا میرے استاد تھے سہارنپور میں حضرت مولانا اطحر صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی وہ جب ان کے پاس گئے ہوئے تھے انہوں نے نفس پر بڑی لمبی چوڑی تقریر کی کہنے لگے یہ نفس اللہ نے رکھا ہے یہ اس لیے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے دربار تک پہنچنے کے لیے اتنی مشقت ہوتی ہے اور اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کوئین اور پرائم منسٹر کے پاس جانا ہو تو چھ مہینے سال پہلے سے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر حاضری ملتی ہے وہ بھی چند لمحوں کے لیے اور اس کی ذرا ملاقات ہوئی اور دس منٹ میں نکلو آگے پھڑو نیکسٹ پلیز دوسرے کو وزٹ دے دیتے ہیں کاؤنسلر ایم پی سے ملنا ہو تو دس منٹ کا اپوائنٹمنٹ ملے گا تو یہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مستقل اپوائنٹمنٹ کرنے پڑتے ہیں اللہ جل جلال وام من وال کا دربار تو سب سے اونچا دربار ہے اگر اللہ پاک بھی یہی روٹین رکھتے تو اللہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے پتا نہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے کتنی محنتیں کرنی پڑتی اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک آسان رستہ رکھ دیا کہ ہمارے ساتھ ہمارا ایک نفس رکھ دیا اور فرمایا نفس سے ٹکر لے لو تو میرے دربار میں تم آگے بس یہی ایک کام کرنا ہے اور حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا علم اللہ کے راہ خدا از دو قدم نست۔ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کا راستہ صرف دو قدم ہے یک قدم بر نفس و دیگر کوئے رب ایک اپنے نفس پر قدم رکھو اور دوسرا قدم اللہ کے دربار میں ہے تو یہ نفس پر قدم رکھ کر کے آدمی اس سے ٹیکل کر کے اللہ کے دربار میں بہت آسانی سے پہنچ جاتا ہے ذرا نفس کو سمجھ لے اسی لیے حدیث میں فرمایا من عرف نفس فقد رب بہ جو اپنے نفس کو پہچان لے اس نے رب کو پہچان لیا کہ بھائی نفس مجھے کیا کہہ رہا ہے وہ مجھے کیا کرنا چاہیے نہیں یہ تو وشپر ہے یہ جو برائی جو آ رہی ہے یہ نفس کی طرف سے تقاضا ہے بری خواہش ہے یہ نفسانی چیز ہے نہیں اس کو نہیں کرنا ہے رب یہ کہہ رہا ہے لہذا یہ کرنا ہے جو نفس کی شرارت کو پہچان لے سمجھ جائے اس کو ح... سمجھ حاصل ہو جائے اس نے اپنے اللہ کو بھی پہچان لیا تو اللہ کی معرفت حاصل کرنی تو نفس کو پہلے پہچاننا پڑے گا تو حضرت مولانا فرمانے لگے کہ یہ نفس جو ہے یہ اللہ پاک نے اسی لیے رکھا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اس کو سمجھ لیں اور اس سے ذرا ٹیکل کر کے اس کے اوپر ایک قدم رکھ لیں تو اللہ کے دربار میں فوراً پہنچ گئے ہم نے نیت باندھی اللہ اکبر اور اللہ کے ساتھ اپنا دل جوڑ دیا اور ملا دیا اس لئے اللہ نے اس کو رکھا ہے سنا حضرت نے سنایا کہ حضرت شیخ سری سقطی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے معمو ہیں ایک دفعہ انہوں نے اپنے نفس کے اوپر تصرف کیا اور توجہ ڈالی اور اپنا نفس جو ہے کھینچ کر کے نکال لیا لیکن جیسے ہی نفس کھینچ کر کے نکال دیا ان کی جو روز روز کی ترقی تھی وہ بند ہو گئی اسٹاپ ہو گئی ان کو سمجھنا پڑے کہ یہ میری روز روز اللہ کے دربار میں جو ترقی ہو رہی تھی اور اعمال میں برکات میں انوارات میں جو اضافے ہو رہے تھے یہ اضافہ بند کیوں ہو گیا سمجھنے پڑے پریشان ہو گئے اللہ جل جلال امن سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ جو روز روز کی جو ترقی اور اوپر کلائم ہو رہے تھے وصول اللہ، تو یہ اسٹاپ کیوں ہو گیا یہ رکاوٹ کیوں آگی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ترقی کا جو زینا اور جو سیڑھی تھی وہ تو تم نے نکال دی تو پھر کہاں ترقی ہوگی تب ان کو سمجھ میں آئے کہ یہ نفس جو ہے اللہ نے اسی لیے رکھا ہے کہ ہم اس سے مقابلہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں کتنا مقابلہ کریں گے اتنا اللہ کا مقرب بنتے جائیں گے تو انہوں نے کہا بابا تو وہ میری غلطی ہوئی آپ جو کرتے ہیں وہی صحیح کرتے ہیں تو اللہ پاک نے یہ نفس رکھا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے تاکہ ہم اس سے مقابلہ کریں اللہ کا قرب حاصل کر لیں اور بعض اکابر سے ہوتے تھے جو اپنے نفس کو نکال لیتے تھے اور اس پر کنٹرول کرتے تھے مکمل کنٹرول ہوتا تھا فرمانے لگے امبادہ میں ایک بڑے بزرگ تھے سائن توک شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو عجیب ان کا حال تھا وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے تو ان کے پیچھے پیچھے ایک کتا آتا تھا اور مسجد کے باہر بیٹھ جاتا تھا جتنی دیر حضرت مسجد میں رہے وہ بھی باہر بیٹھا رہتا جب حضرت مسجد سے نکلے چلے جائیں تو وہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیتا یہ روز دیکھتے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے سمجھ نہیں پڑتی تھی ہوگا کچھ حضرت نے پال رکھا ہوگا یا ایسے ہی ہوگا کوئی باز مرتبہ کتا پیشے ہو لیتا ہے گھر کے باہر بیٹھا رہتا ہے اس کو روٹی کھلا دیتے ہیں لیکن جب حضرت کا انتقال ہوا تو وہ کتا ایک دم غائب ہو گیا تم لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ, وہ تو کتا کتا نہیں تھا وہ حضرت نے اپنا نفس نکال کر کے کتے کی شکل میں رکھا تھا اور وہ پیچھے پیچھے چلتا تھا یہ یہ عجیب اللہ والوں کا تصرف تھا کہ وہ رکاوٹ نہ بنیں اور آگے سمجھیے کہ اپنے اعمال ٹھیک سے ہوتے رہیں اللہ کی طرف بڑھتے رہیں چڑھتے رہیں یہ سمجھیے کہ حضرت نے اس طرح کس سنائے پھر کہنے لگے کہ مولوی الرحیم میں نے ایک شعر بنایا ہے شعر سنو میں غدی حضرت ضرور سناؤ تو شعر سنانے لگے شہر بنے عربی کے شاعر تھے بڑے اچھے شعر سناتے تھے انہوں نے مجھے ایک قصیدہ دیا تھا وسلحسان ويا ويا غیدن وشوق ضیاء رت الخب القسیمی ارے اللہ تو سارے مخلوق کا رب ہے اے اللہ تو ساری نعمتوں کو دینے والا ہے اور تو تمام مخلوقات کا مولا ہے اور ان کا مالک ہے اور تو بلا کسی شک کے تو ہی ملک الملوک اور شہنشاہ مطلق اور بادشاہ اور احکم الحاکمین ہے میں تو سے یہ خاص کرتا ہوں مجھ پر رحم کر میں نے اپنی پوری زندگی یہ لغو میں لغو میں بیکار کار کاموں میں اور برے کاموں کے اندر گزار دی ہے اور حسین خوبصورت لڑکیوں کے اس ملاقات میں ان کے تصورات میں ان کے خیالات میں میری پوری ساری زندگی گزر گئی ہے اب جو ہے تیری سوا میرا کوئی ماوا اور ملجا اور ٹھکانہ اور جائے پناہ نہیں ہے تو ہی مجھ پر رحم کر اور مجھے معاف کر اس طرح کا وہ انہوں نے پورا مناجات کے قصیدہ بنایا تھا تو بڑے شاعر تھے عربی کے بڑے ماہر شاعر تھے تو کہنے لگے میں نے عربی میں ایک شہر بنایا ہے سنو میں نے کیا حضرت تو کہنے لگے من فالنفس اخبث من این شیفانا اپنے نفس سے درتا رہ اس کے حملوں سے مطمئن مت ہو جا اس لیے کہ نفس ستر شیطان سے زیادہ قبیز ہے ستر شیطان سیونٹی سیونزیرو, سیون زیرو سیونٹی بھی اتنا زور لگا نہیں سکتے اتنی محنت نہیں کر سکتے جتنا نفس کر لیتا ہے ستر شیتان اے چوٹی کا زور لگا دیں تب جا کر وہ کام ہوتا ہے جو نفس ایک آن میں کرا لیتا ہے تو اس لیے ہمارا اصل دشمن شیطان سے زیادہ ہمارا نفس ہے اسی لیے رمضان میں شیطان چین میں باندھ دیے جاتے ہیں پھر بھی لوگ گنا کرتے ہیں کیوں کہ وہ نفس ساتھ ہے, وہ کراتا ہے وہ گیارہ مہینے جو گناہوں کا عادی بن گیا ہے وہ ایک دم سے تھوڑا ہی گناہ چھوڑ دے گا تو اس پر محنت کرنی پڑے گی تو اس لیے یہ نفس جو ہے وہ ہمارا بڑا دشمن ہے حضرت فرمانے لگے اس کو ہمیشہ خیال رکھو توقع نفس کلا تھا ہر وقت اس سے برسر پیکار رہو چوکننا رہو محتاط رہو کہ نفس کیا کہہ رہا ہے اور کہاں کیا برائی ہو رہی ہے اور تکبر ہے حسد ہے بیماریاں ہیں دل کی بیماریاں ہیں اور اس طرح شو آف ہے ریاکاری ہے مکاری ہے لڑائی جھگڑے ہیں فساد ڈنگا ہے یہ چیزیں یہ نفسانی چیزیں ہیں تو نفسانی گناہوں کو आदमी گناہ سمجھے اور ان سے بچے یہ حضرت نے وہاں سمجھایا بڑی اچھی 10 منٹ میں بڑی مختصر ہدایت دی تو ہمارے یہ استاد محمد فواز ہم کو گاڑی میں لے کے گھومتے تھے میں نے ان کو صرف اتنا یہ شعر سنایا تو جھوم اٹھے مجھے کہنے لگے کہ شیخ عبدالرحیم یہ مجھے لکھ دو نہیں یہ تو پھر انہوں نے کہا دیا قلم دیا میں نے ان کو وہ شعر لکھ کر دیا بڑے خوش ہو گئے کہ بڑا اچھا شہر ہے یہ تو تو بہرحال یہ استاد محمد فواد کی بات یہاں یاد آ گئی کہ حضور نے سجدے کے لیے کہا اعنی علی نفسک کسرتی سجود تیرا نفس کہے گا کہ نماز نہیں پڑھنی ہے سدا نہیں کرنا ہے لیکن تو کسرت سے سدہ کرنا جب موقع ملے نماز پڑھنا سدا کرنا جتنا زیادہ سدہ کرے گا اتنا نفس کچلے گا اور اتنا ہی تیرا فائدہ ہوگا یہ حضور نے ہدایت دی ہمارے وہ ڈرائیور تھے استاد محمد فواد ان کے ساتھ ہم مصر کی سیر کر رہے تھے ہم بھی آپ کو پچھلے ہفتے سیر کرا رہے تھے کہاں پہنچے تھے حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار تک کہ حضرت امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہم پہنچے وہاں پر سلام پڑھا فاتحہ پڑھا اور امام شافی امام شافی رحمہ اللہ ہیں بڑی عجیب شخصیت ہیں اللہ ان کی قبر پر کرو رو رحمت نازل فرمائے قرآن شریف بڑی لہ سے پڑھتے تھے بعض مرتبہ بعض مشائق کہتے ہیں ہمارے دل پر سختی تاری ہو جاتی تھی ہم امام شافی رحمہ اللہ کے پاس آتے ان سے درخواست کرتے حضرت قرآن سناؤ اور حضرت قرآن پڑھنا سنتے تو مجلس میں لوگ جو لوٹ پوت ہونے لگتے اور بعضوں کی حالت دغل ہو جاتی تو ان کو کہنا پڑتا حضرت بس کرو تو یہ ان کا آواز اور ان کا لہجہ اور ان کا پڑھنے کا انداز تھا یہ حضرت امام شافی رحمتہ اللہ علیہ بڑے صاحب کمال تھے وہاں ان کے مزار سے ہم فارغ ہو کر کے آگے گئے تو حضرت عقبہ ابن عامر الجوہنی رضی اللہ عنہ کا مزار آیا مجھے کہا کہ حضرت عقبہ ابن عامر الجنی ہے ماشاء ما اللہ وہاں داخل ہوئے سلام پڑھا میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ جانتے ہوئے یہ اقبا ابن عامر جوہنی کون ہیں۔ میں نے کہا یہ وہ صحابی ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کی فوج کو لے کر کے جا رہے تھے ان کے امیر تھے افریقہ کے جنگلوں میں پہنچے کہا گیا کہ اس جنگل کے اندر بہت خونخوار بھیڑیے اور شیر اور درندے اور خطرناک جنگل ہے یہ لیکن وہاں رہنا تھا تو یہ صحابی اس جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اے درندوں اور رہشی اور جنگلی جانوروں جان لو کہ ہم اللہ کے رسول کے قاصد ہیں اللہ کے رستے میں نکلے ہوئے ہیں ہم نے یہاں رات آرام کرنا ہے اور پھر آگے جانا ہے تم ہمارے لیے جنگل خالی کرو نکلو یہاں سے بس یہ کیا یقین تھا ان کا ایمان تھا یہ اعلان کرنا تھا کہ وہ جنگلی جانور اپنے اپنے بچوں کو اٹھا کر کے وہاں سے سکوچ کر کے چلے گئے دوسری جگہ چلے گئے پورا جنگل خالی کر دیا صحابہ اکرام وہاں آرام سے سوئے اور اپنا پانی وانی پیا جانوروں کو سبزی وبزی سارا کھلائی اور اس کے بعد جو ہے دوسرے روز آگے وہاں سے روانہ ہوئے میں نے کہا یہ وہ صحابی ہیں اقبائی ابن عامر الجوہنی رضی اللہ عنہ جو یہاں پر سوئے ہوئے ہیں آرام کر رہے ہیں یہ تھی ہمارے صحابہ علیہ ابن الحضرمی رضی اللہ انہوں کا مجھے یاد آگیا میں نے سنیا ہے کہ علیہ ابن الحضرمی رضی اللہ انہوں اسی طرح ایک سفر میں جا رہے تھے اور یہ سمجھ یہ ریگستان کا سفر تھا اور لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا پیاسے مرے جا رہے ہیں اب جو ہے کسی کے پاس پانی نہیں پریشان ہو گئی آگے سفر کاٹنا ہے لکپت میدان ہے ہر طرف حضرت علیہ نے دعا مانگی یا اللہ ہم تے اللہ کے تیرے رسول کے قاصد ہیں تیرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں پیاس سے پریشان ہیں تو یہ ہمارے لیے کوئی اسباب مہیا کر دے پانی بھیج دے بس یہ دعا مانگنی تھی کہ بالکل بلو بلو آسمان میں تیزی سے بادل آنے شروع ہوئے اور جہاں لشکر تھا وہیں پر آ کر برسے اور اتنے برسے اتنے برسے کہ ٹھنڈک بھی ہو گئی مشکی بھی بھر لیے اور وہاں ایک چھوٹا سا تالاب جیسا بھی بن گیا جانوروں نے بھی اس میں سے پیا اور خوب آرام اور سکون اور ٹھنڈک ہو گئی اس کے بعد آگے چلے اپنے مشکی بھی بھر لیے اور آگے پہنچے یہی فوج پھر جو ہے کسرا سے یہی فوج کسرا کے ساتھ مقابل ہوئی اور کسرا نے جو ہے پیچھے بھاگتے شکست کھاتے ہوئے جب ندی سامنے آئی دریا تو اس پر سے اپنی فوجوں کو اس پار روانہ کرا دیا اور اس کے بعد جو ہے وہاں جب دوسری طرف نکل گئے تو وہ پل جو تھے وہ رسیوں کے تھے تو وہ پل کٹوا دیے تاکہ صحابہ ادھر نہ جا سکیں یہ ادھر آئے دیکھا کہ بیچ میں تو اے ندی بہر رہی ہے بہت بڑی اور دوسری طرف دشمن بھاگ گیا ہے تو یہاں آ کر اٹک گئی ان کے گھوڑے تو اللہ حضر نے دعا مانگی کہ یا اللہ بس اب یہاں تو ہم پہنچ گئے آگے پار کرانا تیرا کام ہے اللہ کے چار نام لیے اور ان کا ورد کیا اور دعا مانگی یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم یا علی یو یا عظیم یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم ان کا ورد کیا وظیفہ پڑا بار بار پڑھا پھر اللہ سے اللہ پار کرا دے اللہ پاک نے قدرتی ان کا گھوڑا جو ہے وہ پانی میں دوڑا ہے اور پانی کے اوپر دوڑنے لگا جب ان کا گھوڑا پانی پہ دوڑنے لگا جیسے زمین پہ دوڑتا ہے تو صاحبہ نے بھی اپنے گھوڑے دوڑا دیے اور جو صحابہ گھوڑوں پر سوار تھے ان کے پاؤں بھی نہیں بھیگے ان کی زین بھی نہیں بھیگی اور گھوڑا اسی طرح پانی پر دوڑا جیسے پہ دوڑ رہا اور دوسری طرف پار ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ پانی پہ آ رہے ان کے تو پاؤں چلے زمین نکلے گئے بخلا گئے اور پھر ان صحابہ نے دشمن کو شکست دی پھر ان کے ہاتھ میں وہ سارا کسرا کا خزانہ آیا حضرت عمر کے یہاں جب وہ خزانہ کا خمس جب پہنچا ہے تو حضرت عمر حیران کہنے لگ یہ فوج کتنی امانت دار ہے کہ پورا پورا خمز جو ہے یہاں پر بھیج دیا کوئی بھی چیز اس میں سے چھپائی نہیں بیت المال کا جو حق ہے وہ پورا یہاں روانہ کر دیا تو سمجھیے کہ یہ اللہ والے یہ ہمارے حضرات اسلاف صاحب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے میں نے کہا یہاں یہ آرام فرما رہے ہیں وہاں سے ہم آگے نکلے تو واپس آنے والے تھے کہ اتنے میں کچھ دو تین بڈیاں آ گئیں وہ اصل میں وہاں جو مقابر ہیں تو ان مقابر قبرستانوں کے بیچ میں لوگ رہتے ہیں قبرے ہیں اور اس کے ساتھ چھوڑے چھوڑے بنے ہوئے ہیں اور بہت خبریں بہت خبریں ہیں, ہیں, ہیں تو کچھ پیسوں کے ذرا متمنی امیدوار ہوتے ہیں کہ آئے ہیں تو کچھ دے جائیں گے ہم کو تو اس لیے کوئی بڑھیائی کہنے لگی کہ چلو چلو ادھر آؤ میرے ساتھ میں تم کو اور خبریں دکھاتی ہوں میں نے کہا کس کی خبر تو کہنے لگی یہ محمد بن حنفیہ کی خبر اور رابعہ ادبیہ رحمت اللہ علیحا اور زنون مصری میں نے کہا اچھا پھر دکھاؤ ان کی تو یہ ادھر لے گئی تو گلی میں ذرا سا گھوم کر کے آگے اس کے پاس چابیاں تھیں وہ چابی سے اس نے وہ گیٹ کھولی پھر دوسری گیٹ کھولی پھر اندر گئے تو مسجد جیسی ایک طرف بنی ہوئی ہے اور ایک طرف جو ہے وہ قبریں ہیں پہلی خبر جو حضرت رابیہ ادبیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے اور چونکہ مصریوں میں تھوڑی بدعت بھی چل رہی ہے تو حضرت رابعہ ادویہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر جو ہے وہ بالکل سفید سفید کپڑے اس کو پہنا رکھے ہیں جیسے عورتوں کو شادی میں دلہن کو پہناتے ہیں تو ان کی قبر کو بھی ایک دلہن بنا رکھا ہے میں نے کہا یہ عجیبال ہے ادھر جو ضرور مصری اور ان کی قبر پر گرین گرین چادرے ہیں اور ادھر بالکل سفید سفید اور نیٹ والے کپڑے وہ بہت خوبصورت میں نے یہ عورتوں کا نسوانی مزاج تو بچاری حضرت رابیہ کی قبر بھی جو ہے وہ بھی عورتوں جیسی بنا رکھی ہے یہ رابیہ عدویہ رابیہ بصریہ الگ الگ ہیں ایک بسرا والی تھی عدویہ تھی لیکن دونوں زمان ہیں اور دونوں اپنے وقت کی بڑی نیک خاتون تھی بلکہ اس زمانے میں اور بھی کچھ رابیا ایسی تھی اور جس کا نام بہت نیک ہوتی تھی تو لوگوں نے دیکھا رابیہ بسریا تو اپنی بیٹی کا نام رابیہ رکھے دوسرے نے بھی اپنی بیٹی کا نام رابیہ رکھا ویسے رابیہ کا نام مطلب ہے چوتھی اولا سانیہ سالسہ اور رابیہ سانیہ دوسری تیسری اور رابیہ چوتھی تو یہ چوتھی بیٹی ہوگی اس کا نام رابیہ رکھ دیا لیکن اس کی طبیعت میں کچھ بہت نیکی اور سمجھیے اس کے اثرات جو ہیں وہ دوسریوں میں بھی ہوئی تو یہ رابیہ ادویہ جو ہیں یہ بھی بہت نیک خاتون تھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں نقل کیا ہے حضرت رابیا ادب رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب انتقال ہوا کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ اللہ جل جلال کے دربار میں پیشی ہوئی تو کیسی گزری تو حضرت رابعہ فرمانے لگی الحمد اللہ نے بہت کرم فرمایا بہت انعام سے نوازا اور یہ سب چند کلمات کی برکت سے ایک ذکر کی برکت سے جو میں کیا کرتی تھی اللہ کو وہ میرا ذکر بہت پسند آیا تو اللہ نے بہت نوازا مجھے وہ ذکر کیا تھا میں کہا کرتی تھی لاح اللہ بحا عمری لا الحلہ اخلو بہا واہدی لا الہ اللہ ادخلو بها قبری لا الہ الا اللہ القا بها ربی لا الہ الا اللہ میں ہمیشہ اکیلی بیٹھی بیٹھی اسی کلمہ کو پڑھتی رہوں گی لا الہ الا اللہ میں اس کلمے میں اپنی پوری زندگی فنا کر دوں گی لا الہ الا اللہ میں اس کلمے کو لے کر اپنی قبر میں جاؤں گی اور لا الہ الا اللہ میں اس کلمے کے ساتھ اپنے رب کی ملاقات کروں گی بس یہ چار جملے وہ کہا کرتی تھی کہ لا الہ الا اللہ میں اکیلی بیٹھی بیٹھی بھی اس کو پڑھوں گی اپنی عمر زندگی اس میں ختم کر دوں گی قبر میں بھی اس کو لے کر جاؤں گی اور اللہ کی ملاقات بھی اس کلمے کے ساتھ کروں گی تو یہ میں پڑھا کرتی تھی پتہ نہیں یہ کیا اللہ کو میرا یہ ذکر اور میرا یہ وظیفہ اتنا پسند آیا کہ اس کی برکت سے اللہ نے میری بخشش کر دی یہ ان کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ کیسا مضبوط اور دیوی تعلق کیسا پختہ ہو گیا تھا اللہ ہماری بیٹیوں کو بھی اس رابیہ بصریہ اور ادبیہ رحمت اللہ علیہ جیسی بنائے اور اسی طرح ذکر فکر کی انہیں اللہ توفیق نصیب فرمائے ورنہ میرے دوستوں بزرگ کو زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے مجھے تو کل کسی نے حال سنا ہے میں تو رونگ کھڑے ہو گئے اور سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہماری یہاں کی چھ بچیاں ایک جگہ سوشل سروس میں کہا کہ یہاں آؤ ذرا ان کو کچھ سمجھاؤ ان کو اسکول میں سے نکال دیا ہے یہ ہماری لڑکیوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں شراب پیتی ہیں اور ہائیلی سیکلی ایک تمہاری بیٹیاں ہیں یہ کہاں ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ ملوث ہو گئی ہے وہ بھی اور اچھے گھرانے کی لڑکی ہے یہ مجھے کسی نے سنا ہے تو میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہماری بیٹیوں کا کیا حال ہوگا اللہ جو ہے ان کی حفاظت فرمائے یہ بارہ تیرہ سال تک مدرسے جاتی ہیں اس کے بعد جی سی ایس سی کے بہانے مدرسہ چھوٹ جاتا ہے ان کا اور پھر کچھ جی سی ایس سی ورک تو ایک طرف رہا شام کو گھومنا پھرنا گلیوں میں کوچوں میں ادھر ادھر رات کو دیر تک باہر جانا غلط سر دوستیاں کرنا یہ یہ کوئی انسانی حرکت ہے مسلمان تو مسلمان انسان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے ذرا شرم حیا اور عصمت عفت کی حفاظت ہونی چاہیے اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائیے یہ حضرت رابعہ ادویہ یہ بھی تو آخر انسان تھی ان کو بھی تو اپنے نفس خواہشات تھے لیکن کیسے اپنے آپ پر کنٹرول کرتی تھی اور کیسے جو ہے اللہ کی یاد میں عبادت کے اندر مست رہتی تھی تو یہ میں نے کہا کہ حضرت رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کیا مزار بھی وہاں ساتھ تھا وہاں بیٹھے ذرا کچھ فاتحہ پڑا عیسالیہ ثواب کیا حضرت مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں اور سمجھیے کہ تصوف کے بارے میں بڑے اونچے کلمات کہتے تھے تصوف جو ہے قیل و قال کا نام نہیں زبان سے نہیں تصوف دل سے ہوتا ہے حال سے ہوتا ہے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا نام ہے صوفی وہ ہے جو سمجھیے کہ ساری مخلوق سے کٹ کر اللہ کی طرف جڑ جائے اور جس کی یہاں یہ سونا اور پتھر دونوں برابر ہو جائیں کہ اس کے سامنے پتھر رکھا جائے سونا رکھا جائے سب برابر ہو کہ یہ کیا, یہ کیا سب اللہ کی مخلوق ہے یعنی اس کا تعلق ہر وقت اللہ سے لگا ہوا ہو وہ دنیا دار دنیا کے پڑنے والا نہیں اس کو ذکر فکر تھوڑا ٹائم مل جائے تھوڑا اللہ اللہ کر لے یہ اس کو زیادہ مرغوب اور محبوب ہو اس کو کہتے ہیں سوفی اس قسم کی صوفیانہ کلمات جو ان سے منقول ہے کہا کرتے تھے مجھے بڑا تعجب ہے کہ کسی کو اللہ سے جب انس ہو جائے تو پھر اس کو مخلوق سے کیسے انس ہوگا جب اللہ سے انس پیدا ہو جائے پھر مخلوق سے انس نہیں ہوتا مخلوق سے وحشت ہوتی ہے اور مخلوق سے گھبراہٹ چھوٹتی ہے وہ چاہتا ہے میں اکیلا اپنے اللہ کے ساتھ بیٹھا رہوں اور میں اکیلا اپنے اللہ کے ساتھ مناجات کرتا رہوں اس کی طبیعت جو ہے اللہ کے ساتھ باتیں کرنے میں لگتی ہے یہ حضرت ضلع مصری کہا کرتے تھے کبھی کہتے تھے میں حج میں گیا اور وہاں پر کسی لڑکی کو دیکھا اس طرح کے شیر پڑ رہی ہے اور اس میں حضرت شیخ اس میں نقل کرتے ہیں تعجب ہے یہ کیا پڑھ رہی کہتے ہیں تو یہ کیا میں اللہ کی محبت کے بارے میں یہ شہر پڑھ رہی ہوں کسی مخلوق کے بارے میں نہیں تو غشق آگے گر جاتے ہیں یہ حضرت غنون مصری رحمت اللہ علیہ یہ ایک مرتبہ کشتی میں جا رہے تھے دریا میں تو ان کی کشتی چل رہی ہے ساتھ ساتھ دوسری بھی کشتی جا رہی ہے تو اس کشتی میں تھوڑا شور شرابہ ہو رہا ہے ناچ گھنہ ہو رہا ہے تو اس کشتی والوں نے کہا کہ بھے آپ ان پر بدعا کرو یہ دریا کے اندر کہیں پھر زمین نہیں ہے اوپر آسمان ہے نیچے پانی ہے اور کشتی خدا نخواستہ ابھی ہوا طوفان آ جائے غرق ہو سکتے ہیں اور یہاں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں آپ ان پر بد دعا کرو یہ سب مر جائیں ان کی کشتی ڈوب جائے نہ لقیں کہ ختم ہو جائیں کبھی نہیں تو حضرت مصری رحمت اللہ نے دعا کی کہ یا اللہ یہ بچارے نادان ہیں جانتے نہیں اس لیے ایسا کرتے ہیں تو نے دنیا میں ان کو خوشیاں نصیب کی ہیں تو ان کو آخرت کی خوشیاں بھی دے دے اللہ بجائے بد دعا کرنے کے ان کے لیے نیک دعائیں کی کہ اللہ تون دنیا میں ان کو خوش رکھا ہے بچارے اچھل رہے ہیں کود رہے ہیں خوشی ہو رہے ہیں تو ان کو ایمان کی دولت سے نواز دے عمال صالحہ کی دولت سے نواز دے کہ ان کو جنت کی اور آخرت کی خوشیاں بھی مل جائیں یہ ہمارے اللہ قابلتھی اللہ والے تھے کہ ہم تو سب کے لیے دعا کریں حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ چلے جا رہے تھے ایک گویا گانا گا رہا تھا بہت آواز سے گا رہا تھا عبداللہ ابن مسعود وہاں سے گزرے وہاں کھڑے ہوئے اس کو دیکھا اور کہا کہ یہ گانا تو بہت اچھا گاتا ہے کاش کی یہ اس آواز سے قرآن کی تلاوت کرتا تو کتنا اچھا لگتا بس یہ کہنا تھا پتہ نہیں عبداللہ ابن مسود نے کیا دلی تصرف کیا ہوگا اس کے اوپر کیا توجہ ڈالی ہوگی کہ اس کو گانا گاتے گاتے ابن مسعود کو دیکھا تو ایک دم سے وہ اٹک گیا پھر تھوڑی دیر دیکھا وہ کھڑے رہے پھر چلے گئے تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کھڑے رہے تھے انہوں نے کیا کہا تھا تو کسی نے کہہ دیا کہ انہوں نے کھڑے ہو کر تمہاری آواز سن کر ایسا کہا تھا تو کہنے لگے کہ اچھا واقعی بات تو ان کی صحیح ہے چور ہو جا ہے گانا وانا سب وہ اپنے وہ جو میوزیکل انسٹرومینٹ سارے توڑ تاڑ کے ابن مسود کے پاس ہی آ گئے اور انہیں کی خدمت میں لگ گئے اور ان کی خدمت میں پھر بڑے حل اللہ اور اکابر اولیاء اللہ میں ان کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوا تو یہ ہمارے سمجھئے کہ اللہ والے تھے کہ ان کی توجہ سے اللہ پاک کتنا کام کر لیتے تھے جنید جمشیر کا ہم سنتے رہتے ہیں انہیں پہلے تو تھے لیکن پھر اللہ نے ہدایت دی تو ماشاءاللہ اللہ تبلیغ میں گئے تین دن لگائے چلا لگایا چار مہینے لگائے اب تو تبلیغی کے ہو گئے پھر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکا تم نے ان سے کہا کہ بھائی تمہاری آواز اتنی پیاری ہے تم گانے گاتے تھے تو نظم بھی پڑھو ناد بھی پڑھو انہوں نے کہا اچھا یہ تو اچھا ہے یہ پھر انہوں نے نعت پڑھنا شروع کیا اب اچھی اچھی ناتیں ماشاءاللہ ان کی آتی ہیں تو اچھا ہے آدمی جو ہے اس طرح سے اپنی پیاری آواز سے نعت سنائے رسول اللہ کی اوصاف اور پریز پڑھے کیا اچھا ہے تو یہ سمجھے کہ ہمارا دین ہم کو سکھا رہا ہے یہ میں نے کہا وہ حضرت جنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ قبر تھی حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ محمد بن حنفیہ حضرت علی اب نے بھی طالب کرم اللہ جہ کے بیٹے ہیں لیکن حضرت فاطمہ سے نہیں حضرت فاطمہ کے علاوہ کسی اور ان کی اہلیہ سے کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے چھ مہینے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا تو پھر حضرت علی نے دوسرے نکاح کیے تھے اور بھی نکاح کیے کئی نکاح کیے حضرت علی کے پھر تو کل کتنی اولاد ہوئی تھی چھتیس اولاد تھیں حضرت علی کی تھرٹی ان میں یہ پانچ تو ہم نام سنتے رہتے ہیں حسن حسین یہ تو ہیں بڑے ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے محسن یہ دودھ پینے کے ایام میں انتقال کر گئے تھے اور دو بہنیں ان کی عورت تھیں زینب اور امیں کلسو یہ پانچ اولاد تھیں حضرت فاطمہ سے حضرت علی کی لیکن حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد اور شادیاں کی تو اس سے حضرت علی کو اللہ نے اور اولاد نصیب کی تھی ان میں یہ محمد بن حنفیہ جو ہیں یہ بہت اونچے سمجھے جاتے تھے محدث تھے فقی تھے تابعی تھے بڑا اونچا درجہ تھا ان کا تو یہ قائف میں رہتے تھے پھر جو ہے ادھر ادھر اسفار میں بھی رہتے تھے اللہ نے ان سے بہت احادیث کی نشر و اشاعت اور اس کی خدمت لی تو ان کا مزار جو ہے وہاں پر ہے اور سمجھئے کہ وہاں فون ہے تو وہاں پر سلام پڑھا اس کے بعد جب موڑ کر کیا رہے تھے تو ایک جگہ وہ ڈرائیور تو جلدی سے جا رہا تھا آگے تو مولانا سومی کریم نے کہا رکو رکو رکو ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ, ठہر جاؤ. تو ایک طرف بالکل پرانی سی قبر وہاں کوئی یہ قبریں تو پوری شاہی قبریں تھی لیکن وہاں پر ایک بالکل دھول والا ایریا اور اس میں ایک پرانی سی قبر ہے میں کہی کیا کہا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی ہے میں نے کہا او او او تو ہمارے حفصہ باگی ہم تو جلدی سے خوشی سے شوق میں گاڑی سے اترے اور فورن وہاں حافظ صاحب کے مزار کے پاس کھڑے ہوئے اور کافی دیر تک بہت ذوق شوق سے سمجھیے کہ فاتحہ پڑھا بہت دل لگا حافظ صاحب کے اوپر سلام پڑھنے میں اور فاتحہ پڑھنے میں کیونکہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں ہم نے ان کی کتابوں سے بہت استفادہ کیا ہے بخاری شریف کی شرح میں یہ حاشیے میں جگہ جگہ ان کی باتیں آتی ہیں حافظ فلفت حافظ ابن حضریے لکھتے ہیں حافظ ابن حضریت لکھتے ہیں حضرحمۃ اللہ علیہ آٹھویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں ان کے والد کی یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی بجارے پریشان رہتے تھے شیخ سنا قبری رحمت اللہ علیہ اس دور کی اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے ان کے پاس یہ گئے اور حضرت سے دعا کی درخواست کی کہ حضرت دعا کیجیے اللہ مجھے اولاد نصیب کرے بزرگوں کی دعا دیکھو حضرت نے دعا دی اور بشارت دی کہ انشاءاللہ اللہ تمہیں ایک ایسا بیٹا نصیب کرے گا جو ساری دنیا کو علوم دینی سے بھر دے گا اللہ والوں کی نظر کتنی دور پہنچتی ہے بشارت بھی دے دی اور ساتھ کہہ دیا کہ یہ بیٹا سالے دنیا کو علم دین سے بھر دے گا اور حافظ صاحب کے والد جو ہیں ان کا تو حافظ صاحب چھوٹے تھے اسی وقت انتقال ہو گیا یعنی چار سال کے تھے اس وقت والد اللہ کو پیارے ہو گیا یتیمی کے اندر سمجھئے اپنا وقت گزارا لیکن اللہ پاک نے حافظہ جو ہیں وہ غضب کا دیا تھا 9 سال کے تھے مکتب میں جہاں پڑھنے جاتے تھے قرآن پاک کی سمجھئے یاد کر لی اور استاد کو سنا دی استاد بھی ہے نا کہ سور مریم مشکل سورت ہے پوری سور مریم ایک مجلس میں بیٹھ کر کے یاد کر لی اور استاد کو سنا دی 11 سال کے تھے کہ حرم شریف آئے ہوئے تھے تو حرم شریف میں تراوی پڑھائی کچھ لوگوں کو نفل نماز شوافے کی یہاں چلتا ہے چھوٹا بچہ وہ کو چل دیتے ہیں المسلک تھے تو گیارہ سال کی عمر میں کچھ لوگوں کو نوافل میں سنایا شریف کے اندر اتنا بڑا جو کے بڑے بننے والے ہیں اللہ پاک بچپن ہی سے ان میں وہ ہونہاری دکھا دیتے ہیں تو یہ سمجھئے کہ پھر حافظ ابن حجر آگے بڑھے علم حدیث کے میدان میں قدم رکھا بہت پائے کے محدث بنے اللہ پاک نے آواز بھی بڑی پیاری دی تھی اور کلاوت بھی کتاب کی بہت تیزی سے کرتے تھے اور اپنے شہر کے اساتذہ تھے تو استفادہ کیا سراج الدین ابن الملقین رحمتہ اللہ علیہ سے سراج الدین بالقینی رحمۃ اللہ علیہ سے حافظ ابن الملقین سے اور اپنے اساتذہ سے اس کے بعد دمشق گئے تو وہاں پر وہاں کے اساتذہ سے استفادہ کیا ناصر الدین ابن الجب رحمت اللہ علیہ وہاں کے بڑے محدث تھے تو ان سے حدیث کی اجازت کی درخواست کی انہوں نے کہا بہت اچھا پڑھنا شروع کرو بخاری شریف پڑھنا شروع تو زہر سے اثر تک مسلسل قرآد کرتے جاتے تھے تیزی سے کتاب پڑھتے جاتے تھے استاد سنتے رہتے حافظ پڑھتے جاتے صرف دس دن کے اندر پوری بخار شریف ان کے سامنے پڑھ لی اور ان سے اجازت لے لی مسلم شریف جو ہے وہ ڈھائی دن کے اندر پڑھ لی پوری مسلم شریف اتنی تیزی سے قرآد کرتے تھے اور کتابیں تین دن کے اندر مسلم پڑھ لیتے جامعہ جہبی اور فی فی طبا اور اس طرح سے انہوں نے اس میں شہر میں ضبط کیا تو یہ سمجھیے کہ حافظ ابن حضر تھے اساتذہ سے حاصل کیا اس کے بعد حافظ نے اپنا علمی فیضان جو ہے پھیلایا تھے مصر میں قاضی مقرر کیے ایک دفعہ معذول ہوئے پھر مقرر ہوئے پھر معذول ہوئے،, ہوئے پھر مقرر ہوئے یہ سمجھیں اونچ نیچ تو آتی ہی رہتی ہے قاضیوں کی زندگی میں لیکن اپنا کام کرتے رہتے تھے تصنیف تعلیف میں مشغول رہتے تھے شاہ عبد العزیز محدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حافظ ابن حجر کے تین کام تھے ان میں سے ایک میں مشغول رہتے تھے تدریس تصنیف یا تلاوت قرآن یا تو وہ کتاب لکھ رہے ہوتے تھے یا شاگرد کو پڑھا رہے ہوتے تھے یا قرآن شریف پڑھنے میں مشغول رہتے تھے قرآن شریف بہت پڑھتے تھے عجیب بات ہے قرآن شریف سے لگاؤ پیدا ہو جائے تو اس سے ایک عجیب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا جاتا ہے قرآن شریف خوب پڑھنا چاہیے اللہ ہمیں توفیق دے تو یہ تین میں سے ایک کام کرتے رہتے تھے تلاوت کلام پاک یا تصنیف یا تدریس اور اللہ نے حافظ کے ہاتھ میں برکت بہت رکھی بہت کتابیں لکھی بہت کتابیں لکھی اسما الرجال کے تو امام بنے علامہ سیوتی نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے حافظ ابن حجر جیسا علم حدیث نصیب کر ان کا علم بہت وسیع تو ہوا لیکن حافظ جتنا پختہ نہیں حافظ کی بات جو ہے وہ ٹھوس وزن رکھتی ہے حافظ ابن حجر ایک بات کہیں تو بس اس پہ حرف آخر اس پہ آگے پوچھنے کا نہیں یہ اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام دیا اور یہ میں نے کہا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ ہیں اور ان کا یہاں مزار ہے اللہ پاک ہمیں اپنے اکابر کے ان سمجھے احوال کو پڑھ کر ان سے عبرت اور سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے یہ سب اور مصر میں پھر اور جگہوں پر بھی اللہ اظہر یونیورسٹی دیکھی مدینہ البروس جہاں ہمارے دوست مولانا سومی کریم رہتے ہیں پڑھتے ہیں وہاں پر اور وہ سمجھیے اپنی ڈگری کر رہے ہیں بی اے ایم اے کر رہے ہیں 6 سال سے وہاں پر ہیں ماشاء اللہ ان کی پڑھائی میں برکت دے بہت اچھے ماشاء مخلص ہیں ہمارے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ پیش جگہ جگہ ہم کو لے کر گھومے تو پھر ہم کو لے گئے کہ مولانا صاحب ہمارے سری لنکا کے یہاں بیس طلبہ ہیں ذرا آپ پلیز اور ان کو نصیحت کرو میں نے کہا ٹھیک ہے تو چونکہ تعلق ہو گیا تھا ذرا محبت ہو گئی تھی تو تیسرے دن پھر وہ مجھ کو وہاں لے گئے تو مدینت البوس میں ہم گئے تو وہ داخل ہوتے ہی ہمارے پاسپورٹ لے لیتے ہیں رکھتے ہیں پھر کہتے ہیں واپسی پر لے جانا پاسپورٹ نہ ہو تو نہیں جان لیتے تو وہ سمجھیے کہ پاسپورٹ رکھ لیا پھر اندر گئے ہم تو اندر پورا گھومے تو مدینت البوس جو ان کا دارالقامہ ہے یہ سمجھیے ایک شہر کی طرح سے ہے اس میں سب لانڈریٹ بھی ہے دکانیں بھی ہیں فٹ بال کھیلنے کا بھی ہے کار پارک بھی ہے اور بڑی بڑی بلڈنگ ہیں آخر دس دس کہ سٹوریز کی، پورا بڑا لمبا چوڑا یہاں تھا ہے دارون دیوبند کی طرح سے اس میں اتنے ایریا میں آٹھ ہزار طلبہ رہتے ہیں تو اس میں ہر قسم کی حبشی بھی سودانی بھی اور اپنے ہندو پاک کے بھی افغانی بھی اور پتہ تقریباً تیس چالیس الگ الگ ملک کے طلبہ وہاں پر رہتے ہیں تو وہ ہمیں لے گئے وہاں اپنے علاقے میں Uh, پہلے تو نماز پڑھنی تھی عصر کی نماز باقی تھی وہاں ہو گئی تھی تو ہم وہاں گئے تو مسجد میں میں, میں نے بڑا اچھا ماحول دیکھا بہت رش آیا کہ مسجد میں میں تو سمجھا کہ سب تو ہو گئی ہے سب باہر فٹ بال کھیل رہے ہیں مسجد خالی ہوگی لیکن وضو کر کے جب وہاں پہنچے تو پوری مسجد میں طلبہ قرآن شریف پڑھنے بیٹھے ہیں کوئی یہاں پڑھ رہا کوئی وہاں پڑھ رہا, کوئی وہاں کوئی یہاں کو یہاں کوئی, رہا, کوئی اور آواز سے پڑھ رہے ہیں اور گونج رہی ہے مسجد میں نے کہا یار یہ کیا ہے کہنے لگی اصل میں یہاں نصاب میں وہ تین پارے حفظ کرنے ضروری ہے ورنہ ڈگری نہیں ملتی تو یہ سب یہاں بیٹھ کر کے اثر بعد اپنے پارے حفظ کر رہے ہیں کیونکہ امتحان سامنے آ رہا ہے میں نے کہا یا کاش ہمارے یہاں بھی بچے اتنی محنت سے یوز کر رہے ہیں ہمارے یہاں بھی حفظ کا پارا رکھ رکھا ہے لیکن یہ جو غیر حافظ بچے ہیں بہت تکلیف دیتے ہیں بہت تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں شوق ہی نہیں ہے یوز کرنے کا تو ذرا دو تین پارے اچھی طرح حفظ کر لے تو کہیں جا کر امام بنے تو ان کو فائدہ ہو سورتنے پڑھنے کے اندر پوری حافظ نہ ہو تو بھی ان کو گز سورتیں تو یاد ہو امام بننے کے لیے تو ہم ان کو تکلیف دیتے ہیں لیکن بچے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں پریشان کرتے ہیں میں نے کہا یہ دیکھو یہاں ان کو کوئی سپروائز نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن ایک گونج رہی ہے آواز کے ساتھ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہم نے باہر نماز پڑھی کہ مسجد میں کسی کو ڈسٹرب نہ ہو تو باہر میں اپنی نماز پڑھ لی نماز کے بعد مسجد میں آ گیا تھوڑی دیر ایسے ہی بن کر کے بیٹھا رہا اور لطف لیتا رہا بہت اچھا لگا تھوڑی دیر بعد وہ مولانا سومی کریم ڈھونڈے ڈھونڈے آئے میں نے کہا مجھے تو یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے قرآن سننے میں مزہ آ رہا ہے اور سمجھیے کہ تو خیر وہاں سے پھر ہم باہر نکلے پھر وہاں گئے تو وہ جو سمجھیے کہ ان کے سری لنکا کے طلبہ جو ہے انہوں نے چائے ناشتہ پکایا تھا چائے وائی پی ان کے ساتھ بیٹھے کچھ باتیں کی اور پھر جو ہے ان کو کچھ نصیحتیں کی میں نے کہا کہ میں ان کو کیا نصیحت کروں یہ تو سب مولانا ہے کیونکہ یہ اپنے اپنے مدرسوں سے فارغ ہو کر کے آئے ہیں یہاں پڑھنے کے لیے تو میں نے کہا کہ میں تو ایک طالب علم ہوں میں آپ کو کیا نصیحت کروں لیکن ایک دو باتیں ذہن میں آتی ہیں وہ عرض کرتا ہوں میں نے کہا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی قید سے آئے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا بھائی مالٹا کی قید میں ہم نے دو سبق سیکھے ہی ہیں ایک تو یہ کہ امت میں تشتت اور تفرق بہت ہے پھوٹ پھاٹ بہت ہے تو امت میں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے یہ جھگڑے اور اختلافات ختم کریں سب کو ایک کریں یونائٹ کریں اس کی ضرورت ہے اس کے لیے محنت کی جائے اور دوسرے حضرت نے فرمایا امت قرآن شریف سے بہت دور ہے تو امت کو قرآن پاک پڑھانے کی ضرورت ہے تو قرآن پاک کے ترجمے کیے جائیں قرآن پاک کا مطلب لوگوں کو سمجھایا جائے عوام میں اس کا درس دیا جائے تاکہ عوام قرآن کے قریب آئیں قرآن سمجھے اور پھر قرآن کے اوپر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو اس کی بہت ضرورت ہے تو میں نے کہا آپ لوگ بھی علماء ہیں آپ تو یہاں ڈگری لے رہے ہیں محنت کرو اور یہاں سے پڑھ کر جاؤ تو وہاں پر جو ہے اسی لائن میں لگو اور یہ کام جو حضرت نے فرمایا اس کو کرو اس میں تمہارے لیے خیر ہے بہتری ہے اس طرح سے ان کے ساتھ سمجھیے کہ گفتگو ہوئی اور پھر وہاں سے فارغ ہو کر آگے چلے دوسرے دن جو ہے ہم ادھر بھی گئے پھر سمجھیے کہ وہاں پر جہاں احرام ہے سمجھیے کہ پیرامڈس تو یہ بھی ایک دنیا کے وجوبے سمجھے جاتے ہیں گائے گاڑی میں آگے ایک جگہ کھڑی کی گاڑی پھر وہاں سے گھوڑے پر سوار ہو کے جانا پڑتا ہے تو عورتوں کے لیے تو گھوڑا گاری منگوائی میں بھی سوچا کہ چلو میں بھی گھوڑا گاڑی میں چار گھوڑا گاڑیاں منگوائی تین, تین یا چار تو اس میں ایک میں وہ مولانا سو میں کریم اور دو ساتھی دوسرے میں دو تیسرے میں اور ہمارے دو بیٹے کہنے لگے ہم کو گھوڑے پہ بیٹھنا ہے تو سفا نہ آ گیا لیکن جب گھوڑا آیا اور ہم وہاں باہر نکلے میں نے ان کو دیکھا میں نے کہا مجھے بھی گھوڑا چاہیے میں کیوں گھوڑا گاڑی میں بیٹھوں میں بھی گھوڑے پہ بیٹھوں گا ہوں, کی تو وہ منگوائے ہم بھی پھر گھوڑے پہ بیٹھے پھر وہ مستورات گئیں. ہم جو ہے وہ پانچ آدمی تھے ہمارے وہ فواد اور وہ ایک ساتھ ہیں پھر وہ میں اس کے کی اوپر, اوپر گھوڑا دوڑایا بہت دوڑتا ہے وہ ہمارے ساتھ شادی تھا اس نے کہا موڑی صاحب آج تو بہت مزہ آیا کل دیکھنا صبح میں جب یہ پکڑا گئے گا تو حقیقت میں دوسرے دن کمبر بھی پوری دک رہی ہے دونوں ٹانگیں بھی ڈک رہی ہیں بستر سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے میں نے کہا یہ کہ کیا کر دیا ہم نے خیر تو یہ سمجھے کہ یہ وہاں گھوڑ دوڑ میں وہاں گئے وہ گھوڑے میں ہی اتنے مست ہو گئے تھے یہ پیرامڈ بھی کسی میں نہیں دیکھا وہ اس نے بڑا وہ تھا وہ کہتا ہے کہ یہ ہے وہ ہے فنا دیکھو خیر وہ بڑے بڑے پتھر ہیں صاحب ہم کو کہتا ہے جاؤ اس کو برکت کے لیے ٹچ کر کے کیا, کیا برکت رکھی میں اس کو ٹچ کرنے تو جل نے اپنا کام کر کیا کر رہے ہیں تو وہ پیرمید جو ہے وہ ٹرائنگل بنا ہوا ہے اور کہنے لگا اس کو بنا اس کے جو پتھر ہیں وہ جگہ سے لائے تھے اور وہاں سے لاتے ہوئے ان کو دس سال لگے تھے پتھر کو لاتے لاتی اور اس کو بناتے, بناتے دس سال لگے تھے ایک پیرمید کو تو ایک کے اوپر دوسرا پتھر تیسرا پتھر یعنی وہ جو پورا پیرمید بنا ہے اس میں کہیں سینڈ سیمنٹ نہیں ہے پتھر جوڑے نہیں ہیں صرف بڑے بڑے پتھروں کو ایک کو دوسرے کے اوپر رکھا ہے اور اس طرح سے اوپر پورا جوائن کر دیا ہے اور اس میں کہیں کوئی دروازہ بھی نہیں ہے اندر جانے کا اور پھر اس میں انہوں نے ایسا کیا تھا کہ یہ جو ٹو ٹن خامون اور فیروز اور یہ سب تھے تو یہ انہوں نے اپنے آپ کو اس میں دفن کروایا تھا اور اپنے اپنے خزانے بھی اس کے ساتھ دفن کروائے تھے یہ وسیعت کر جاتے تھے میرا مال میرے ساتھ دفن کیا جائے تو وہ مال وال سب ساتھ دفن کیا جاتا تھا یہ تو پھر دو سو سال پہلے جو ہے یہ فرینچ آرکیولوجسٹ اور یہ سب گئے تو اوپر سے انہوں نے کھولا اور کھول کر کے اندر کسی کو اتارا تھا بہت ڈیپ گہرائی میں اور پھر وہ اندر تو خزانے سارے ملے گا پورا جو ہے وہ چوری چاری کر کے لے آئے کچھ وہاں مشریوں کو پکڑا دیا چپٹی چاپو اور باقی جو ہے سارا اٹھا کر کے لے آئے تو یہ سمجھ یہ کہ پیرامڈ کی کچھ ہسٹری اس نے سنائی اور وہاں ایک بڑا بڑا ابول ہال ہے سب اس کو دیکھنے جاتے ہیں وہاں جو ہے راتوں کو بتیاں جلاتے ہیں اور بئی عیاشیاں ہوتی ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ ابول ہال جو ہے وہ انسان کا منہ ہے اور شیر کا بدن ہے لیکن کمال اس کا یہ کہ وہ پورا جو ہے اتنا بڑا ایک ہی پتھر سے بنا ہوا ہے بہت بڑا ہے لیکن ایک ہی پتھر میں وہ کرافٹس مین نے اس کو بنایا ہے اور سمجھئے اس کی تو اب ناک بھی پھٹ گئی ہے یہاں پر بھی کچھ چپ ہو گیا ہے لیکن اس کو انہوں نے ایسے ہی رکھ رکھا ہے اور ایسے ہی اس کو چلاتے ہیں تو یہ سمجھئے کہ اب وہ دیکھنے کے لیے سب جاتے ہیں بہت شمار گورے ہیں فوٹو وٹو کھینچتے ہیں اور ہمارے جو ڈرائیور تھے استاد وہ گاڑی میں بیٹھ کر مجھے کہنے لگے کہ یار ہماری مصری قوم عجیب ہے دیکھو یہاں پر ساری دنیا کے ٹورسٹ آتے ہیں امریکہ آسٹریلیا فلاں جس ملک کے ٹورسٹ کو وہ یہاں آتے ہیں ہمارے لیے کتنا اچھا موقع ہے ان کو دعوت دینے کا لیکن ہماری قوم نہ ان کو دعوت دیتی ہے نہ دعوت دینے دیتی ہے بلکہ یہاں اگر اور خرافات بیان کرتے ہیں کہ یہ ابو اور یہ یوں کرتا ہے اور یہ اور بت یوں کرتا تھا اور فنائی یوں کرتا تھا تو یہ ان کو یوں بھیانک بتاتے ہیں حالانکہ اس میں بتانا چاہیے اللہ کی توحید اللہ ایک اور اللہ تو یہ چیزیں سکھانی چاہیے اس کے بجائے ان کو وہی چیزیں ہماری قوم سکھا ہیں کاش کہ ان کے لیے تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی دعوت کی جگہ بن جائے کہ یہیں پر سے ہم ان کو اچھا دین کا سبق لے کر کے بھیجیں اور شاید ان کے دل میں دین ایمان کی کچھ باتیں اترے میں نے یار دیکھو اس کی ذہنیت کتنی اچھی ہے ہمارے کی کیا دور سوچ کی وہاں وہ پوری فیملی کے ہم نے دیے تو تقریباً جنے جو ہے ہم نے دے دیے پھر اندر گئے تو گھومتے گھومتے کسی نے کہا فروان اوپر ہے اور اس کو دیکھنے کے سو ایجیپشن پاؤنڈ ہے میں نے کہا میں تو نہیں دینے کا ویسے ہی میرا جیب خالی ہو گیا ہے تو بچوں سے کہا میں نے کہا جس کو جانا ہو وہ اپنا پیمنٹ کر کے جائے تو بچوں کو وہ شوق تھا تو سب جس جس کو جانا تھا وہ سو سو روپئے خرچ کر کے میں نے کہا یہ پوری زندگی ٹھگتا تھا مرنے کے بعد بھی ٹھگتا ہے اس کو میں کیوں دوسر. سو ہم نہیں جاتے نہیں دیکھتے. بچے گئے لیکن اس کا ذرا فوٹو ووٹو کھینچ کر کے لیا ہے تو واقعی اس میں جب دیکھتے ہیں بڑی بھیانک شکل ہے اور ابھی انٹرنیٹ پہ میں دیکھ رہا تھا تو اس میں میری بیٹیشا نے کوئی آٹیکل دکھایا تھا کہ چند سال پہلے بیس پچیس سال پہلے فرون کی باڈی جو ہے وہاں سے اس کی ممی کو یہاں لایا گیا فرانس تو اس کے لیے لال کارپیٹ بچھائی گئی اور فرانس کا جو پرڈینٹ تھا بڑے اس نے یوں کر کے استقبال کیا اس کا اور اس کے سامنے یوں جھک کر کے اس کو سمجھے ریسپیکٹ کیا اور اس کے بعد اس کو لایا گیا تو وہاں جو ہے سائنٹسٹ کو بلایا تو موریس بکالے ایک سائنٹسٹ ہیں وہ بھی وہاں آئے ہوئے تھے تو ان کو سمجھ نہیں پڑ رہی تھی کہ اس کی باڈی جو ہے اتنے برسوں سے کیسے پرزرو کی گئی اور محفوظ رکھی گئی اور اس کا کہیں کچھ تذکرہ ہے یا نہیں تو وہ سوچ رہے تھے سٹڈی کر رہے تھے کچھ دن کے لیے تو اس دوران کسی نے ان کو کہا کہ مسلمانوں کی جو کتاب ہے قرآن اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی باڈی کو ہم سیو کریں گے اور باہر نکالیں گے وہ چونک گیا کہ اس نے کہا یہ تو ہماری کتابوں میں ہم بھی نہیں لکھا ہوا ہے اس نے بائبل ڈھونڈ کے نکالی تو بائبل میں جہاں موسا علیہ السلام کا قصہ لکھا ہے اس میں صرف اتنا تھا کہ فرعون نے موسا علیہ السلام کا پیچھا کیا موسا علیہ السلام پار ہو گئے فرون بیچ میں آیا تو پانی مل گیا اور فرون اور اس کا لشکر ڈوب گیا فل, فل سٹاپ اینڈ ختم اس کے بعد آگے کچھ نہیں لکھا ہے لیکن اس کو کہا گیا کہ قرآن شریف میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ نَجِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ وَإِنَّ كَسِيرًا مِّن النَّاسِ عَنْ سیا فرون وہ حیران ہو گیا ڈنگ رہ گیا اس نے کہا کہ یہ فرون کی باڈی باہر بچی ہوئی تھی یہ تو کسی کو پتا نہیں تھا ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا نہیں ہے اور اب سے دو سو سال پہلے یہ ریسرچ کی گئی تحقیق کی گئی تب پتا چلا کہ ہاں یہ اس فرون کی باڈی ہے اور اس کو اس طرح سے میوزیم میں ممی فائی وغیرہ کیا گیا تو محمد تو چودہ سو سال پہلے آئے تھے ان کو کیسے پتا وہ تو کبھی ایجپٹ گئے بھی نہیں ہے انہوں نے وہ حصہ دیکھا بھی نہیں ہے کہ فرعون کی باڈی وہاں پر نکلی ہو ان کے کرام میں کہاں سے آ کہ فرعون کی باڈی کو ہم سیو کریں گے اور باہر نکال دیں گے اور دوسروں کے لیے نشانی بنائیں گے واقعی اس میں کچھ نہ کچھ ہے اس نے پھر قرآن کو اسٹڈی کرنا شروع کیا اور پھر اس نے اپنی وہ مشہور کتاب لکھی کہ بائبل Or Quran or science اور ان میں جو جو چیزیں ہیں وہ سب اس نے لکھی کہاں کانٹروڈکشن ہے کہاں قرآن اور سائنس ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور بائبل جو ہے اس کے خلاف جاتی ہے یہ انہوں نے اپنی وہ مشہور کتاب فرینچ میں لکھی اس کا انگلش میں بھی ترجمہ کیا گیا اردو میں بھی اس کا ترجمہ پایا جاتا ہے وہ مسلمان ہوئے نہیں ہوئے میرے علم میں نہیں ہے لیکن بہرحال یہ جو ہے وہاں اس پہ دیا ہوا ہے اور یہ تو میں نے وہاں پڑھا اور اس سے حضور کی صدا اور حقانیت معلوم ہوتی ہے کہ چودہ سال پہلے حضور کو تو پتا نہیں تھا کہ اس کی باڈی محفوظ ہے اللہ نے بتایا کہ اس کی باڈی محفوظ ہے جہاں ہے وہاں ہے اور ابھی 200 سال پہلے اس کو نکالا گیا اور کہا گیا کہ ہاں یہ وہی فرعون ہے۔ اس پر انہوں نے تحقیق کی کہ یہ واقعی وہ ہے تو اس کے بدن کے اجزاء لیے اور اس کا جو ڈی این اے یا جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کیا تو اس کے بدن میں سالٹ اور نمک کے اجزاء ملے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ نمکین پانی میں ہی ڈراؤن ہوا ہے اس کی اس کی پوری باڈی میں وہ نمک کے اجزاء पाए जाते ہیں یہ اللہ رب العزت کی قدرت اس کے کلام کی سچائی اور میں نے اپ کو کہ میں نے وہاں جب وہ جب وہ دیکھ رہے تھے میں نے کہا کہ یار یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ممی بنایا ہے اس کو وہ پٹی چڑھاتے ہیں اور اس کے اوپر دوا لگاتے ہیں تو اس سے یہ محفوظ ہے میں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے یہ اللہ کی قدرت ہے جو اس کو بچا رہی ہے دوا وا لگانا تو دور کی بات رہی دوا سے کوئی نہیں بچا ہے ورنہ اور بھی بچتے لیکن یہ جو جسم بچا ہے وہ اللہ کے بچانے کی وجہ سے بچا ہے اللہ نے اس کو محفوظ رکھا تاکہ پیچھے آنے والے دیکھیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم انسان ہے اس سے بڑا ظالم انسان دنیا میں کوئی نہیں آیا ہے جتنا ظلم اس نے کیا ہے خدائی کا اس نے دعوی کیا تھا انا ربل یہ کہتا تھا رب کہتا تھا اپنے آپ کو رب میں ہوں اور رب یہ آپ کو رب آلہ کہتا تھا اور اتنا ظلم کرتا تھا اتنے برسوں برس اس نے کی اور یہ کیا وہ کیا سارے مصر کی ڈینسٹی کا مالک تھا یہ اللہ پاک نے دکھانے کے لیے اس کو محفوظ رکھا آگے میں نے جب یہ بات کہی تو مولانا سومی کریم مجھے کہنے لگے مولانا صاحب یہی نہیں اس طرح کے اور بھی نودس فیرون ہیں ان سب کی تو ممی پہنانی پڑتی ہے اور اس کو دوائی لگانی پڑتی ہے لیکن یہ جو فیرون ہیں اس کو تو دوائی بھی نہیں لگانی پڑتی یہ بغیر دوا کے محفوظ ہے اللہ یہ میں نے کہا اس سے تو اللہ کی قدرت اور زیادہ نکھرائی کہ واقعی اللہ ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور اس میں یہ حکمت اور مسلحت ہے کہ اس کے بدن کو کیوں اللہ نے محفوظ رکھا ہے بہرحال وہ عبرت کی جگہ دیکھی اور سمجھئے کہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا بنی اسرائیل کو بچایا تھا فیرون کے ظلم سے اور اس کو غرق کیا تھا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے شکرانے میں کہ اللہ نے موس علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کو ایک ظالم سے نجات دلائی تھی اور محفوظ رکھا تھا اور ظالم کو غرق کیا تھا اس کے شکرانے میں حضور نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا تھا تو میں نے کہا ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں اس کو دیکھ کر کے اور اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ اس وقت بھی دنیا میں ایسے بہت سے فرائنا ہیں تو ایسے پھرو سے امت کو نجاک فرما اور امت کی حفاظت فرما یہ سمجھیے کہ چیز ہے خیر بہرحال آگے وہاں سے پھر فارغ ہو کر کے نکلے اور سمجھیے کہ وہاں مسجد حسین جو ہے وہ سامنے ہی ہے قریب میں ہی ہے مسجد حسین میں گئے اور وہ سمجھیے پھر وہ خان خلیل وہاں بازار ہے وہاں ذرا سے گھومے مغرب کا ٹائم ہو گیا میرے کہا ایک مسجد کے قریب میں ہی تھی اس میں گئی نماز پڑھنے کے لیے تو وضو کر کے اگلی صف میں بیٹھے اقامت کا ٹائم ہوا تو وہ صاحب ہم کو کہنے لگے شیخ چلو پڑھاؤ نماز چلو تو ہم نے وہاں مصر میں مغرب کی نماز بھی پڑھا دی الحمدللہ میں نے کہا یہ بھی موقع مل گیا مغرب کی نماز پڑھانے کا اس کے بعد جو ہے وہاں سے نکل کر کے ہوٹل پر اور پھر جو ہے واپسی اپنی جو فلائٹ ہے اس میں واپس آئے واپسی پر ہم روم بھی ٹھہرے کیونکہ ہماری فلائٹ تھی الٹالیا سے تو روم میں چودہ گھنٹے کا اسٹاپ اوور تھا تو وہاں ہمارے تبلیغ جماعت کے دوست ہیں تو ان سے پہلے سے رابطہ کر لیا تھا وہ بیچارے ہم کو ایئرپورٹ پر لینے آ گئے گھر لے گئے دعوت کھلائی آرام کروایا اس کے بعد گھومنے کے لیے بھی لے گئے کولوسیم وہاں ہے وہاں لے گئے جب رومن امپائر تھا تو یہ وہ ایریا ہے بہت بڑا راؤنڈ بلڈنگ ہے اب تو کھنڈر ہو گئی ہے اس میں پورا رومن بادشاہ کا پارلیمنٹ بیٹھتا تھا اور جو دشمن ہوتے تھے ان کو وہاں لایا جاتا تھا اور شیروں کے سامنے ان کو ڈالا جاتا تھا بڑے بڑے مسلمانوں کو بھی وہاں شیروں کے سامنے ڈالا ہے اور اور بھی دشمن جو ہوتے تھے ان کو پھینکتے تھے قتل اس طرح سے کرتے تھے اور مزے لیتے تھے وہاں پر ہی وہ گلیڈیٹر فلم بنایا گیا ہے تو وہ پورا کلوسیم جو ہے وہ راؤنڈ راؤنڈ گھوم کر کے ہم نے دیکھا اور ویٹیکن بھی ہم گئے لیکن افسوس کہ ہم کو پتہ نہیں تھا وہ ویٹیکن بند ہو گئی تھی ویٹیکن سٹی جو ہے یہ بند ہو گئی تھی چار بجے ہم لیٹ پڑ گئے تو اس لیے اندر نہیں جا سکے ورنہ یہ ویٹیکن سٹی جو ہے پورا اندر ایک شہر ہے اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے روم جو بادشاہ ہے اس میں اور جو پوپ ہے اس میں اتفاق سے دونوں حکومت چلاتے تھے اٹلی کی لیکن پھر بعض مسائل میں پوپ جو ہے بادشاہ کے سامنے رکاوٹ بنتا تھا تو جھگڑے ہوتے تھے نوک جھوک ہوتی تھی تو پھر انہوں نے ایسا کہا کہ وہ بادشاہ کی حکومت الگ پوپ کی حکومت الگ تو پوپ کو یہ ویٹیکن سٹی جو ہے وہ چھوٹا, شا, چھوٹا سا علاقہ دے دیا اور کہا اس پر تمہاری حکومت تو وہ گویا دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے کیونکہ وہ جو ویٹیکن سٹی ہے یہ روم کے اور اٹلی کے تمام قوانین سے بالا تر ہے اس پر بادشاہ کے قوانین نہیں چلتے ان کے اندر کی دوسری دنیا ہوتی ہے اس کے اندر دو ہزار ننز اور دو ہزار مونکس رہتے ہیں اس میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے اور ان کی ساری ضروریات اس میں فراہم ہوتی ہیں اور ان کا اپنا اندر ایک الگ دنیا ہوتی ہے وہ دروازہ بند کر بڑی بڑی گیٹ ہیں بڑی بڑی دیواریں ہیں اس کی بند کر دیتے ہیں رات کو پھر وہ اپنا اندر رہتے ہیں ساری ضروریت ان کے اندر رہتی ہیں اور یہ کیتھولک کا جو بڑا ہیڈ ہے پوپ وہ اس کے اندر رہتا ہے اور اس کا جو بڑا میدان ہے اس میں پھر لوگ ٹورسٹ جاتے ہیں تو اوپر سے آتا ہے اور خطاب کرتا ہے تو یہ پورا ایک سٹی جیسا ہے اس کا تو وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے ہم کو دیکھنا کا شوق تھا کہ دیکھ لیں گے یہ بھی لیکن افسوس کہ بھائی وہاں نہیں جا سکے میں نے کہا چلو نیکسٹ ٹائم قزا کر لیں گے ہمارا دوست وہاں ضہیر وہ ہم کو لینے آیا تھا بڑا اچھا لڑکا ہے جوان لڑکا ہے اللہ اس کو خوش رکھے تو یہ سمجھیے کہ سمجھیے کہ اس نے ہم سے بہت اچھا سلوک کیا ادھر ادھر لے گئے اور جگہ بھی اس نے دکھائی اور اس کے بعد جو ہے ہم ایئرپورٹ کے اوپر گئے مولانا عبدالاحد صاحب ہیں وہ ہم کو لے گئے ان کی مسجد میں وہاں بنگلہ دیش کی جماعت آئی ہوئی تھی تو وہاں ہم پہنچے تو انہوں نے ہم کو بیان کرنے کے لیے بٹھا دیا تو پھر ہم نے وہاں روم میں تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ پون گھنٹہ زرا تبلیج جماعت کا بیان بھی کر دیا تو ماشاء اللہ میں نے کہا چلو روم میں بھی تھوڑی دن کی خدمت ہو گئی تو اس طرح سے سفر جو ہے ہمارا الحمد بہت اچھا رہا مختصر آٹھ دن میں بہت گج گھوم گام کے واپس ا گئے یہ مختصر ہمارے سفر کی رویداد ہے بہرحال بہت دیر کر دی ہے آگے جو ہے وہ تو باب الفضل سجود جو ہے وہ پورا ہی نہیں ہو رہا ہے اب سجے کی فضیلت انشاءاللہ نیکسٹ ویک تو نہیں نیکسٹ ویک درس کینسل ہے میں یہاں نہیں ہوں باہر جانا ہے ذرا سفر ہے مولانا عمر جی صاحب کے صاحبزادے ہیں ان کے وہاں چار طلبہ حافظ قرآن ہو رہے ہیں کوئی نئی جگہ خریدی ہے اس کا ذرا اوپننگ ہے تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ تو حضرت کی حکم کی وجہ سے وہاں جانا ہو رہا ہے تو نیکسٹ ویک منڈے ٹوزڈ کینسل ہے اس کے بعد والے ویک انشاء تو پھر وہ اپنا بابو فضل سجود ہے وہ پڑھ لیں گے اس میں کارگزاری بھی سنائیں گے انشاء اس میں سبق پڑھ لیں گے اگر میں جان بوجھ کے نہیں بول رہا تھا بسماحیل بھائی نے پوچھ لیا تو بول دیتا ہوں میاں امریکہ جانا ہے مولانا عمر جی صاحب ہے نا اپنے ہیلیبرڈ روڈ پہ ان کے بیٹے ہیں مولانا رشید ماشاء اللہ وہاں اچھا کام کر رہے ہیں چھوٹا سا مدرسہ چلاتے ہیں چار طلبا وہاں حافظ ہو رہے ہیں اور کچھ نئی جگہ لی ہے تو اس کا اوپننگ افتتاح ہو رہا ہے انشاء اللہ ہم جائیں گے ویکینڈ کے لیے جائیں گے لیکن آتے آتے شاید ٹیوزڈے وینسڈے ہو جائے گا ذرا نیکسٹ ویک کا وقت نہیں ہوگا انشاء اللہ محمد واب وسلم تسلیمہ ربنفی دنیا حسنا, حسنا رب و فیلا خیر حسنا وزا را دنافی خیر الراہمین رب فرور حمن تیر الراہمین یار حمراحمین مہاذت نے فضل و کرم سے ہم سب کی پوری پوری مغفرت بخشش فرما ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما گھروں پر جو ماں بہنیں معذورین بیمار اس مبارک مجلس میں دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہوں. کی بھی مغفرت فرما اس بستی کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اللہ ہدایت کی ہوا کو عام فرما ہم سب کو مکمل ہدایت نصیب فرما صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما ایمان کی حلاوت نصیف فرما ذکر کی لذت نصیف فرما اپنی معرفت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق محبت نصیب فرما اپنے حبیب سب اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرما سنتوں سے محبت عطا فرما سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری نوجوان نسلوں کے حال پر رحم فرما اللہ ہماری نوجوان نسلوں کے حال پر رحم فرما اللہ ان کے دین اور ایمان کی حفاظت فرما انہیں حیا اور شرم والی زندگی نسیف فرما عصمت اور عفت کی حفاظت فرما یار ہمراہ امین انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما تیرے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرما تیرا حق پہچاننے کی توفیق فرما تیری نافرمانی سے بچنے کی توفیق قطع فرما نفسانی خواہشات کے خلاف ان کی مدد مصرت فرما یا اللہ شیطانی اثرات سے ان کی حفاظت فرما ماحول کے برے اثرات سے ان کی حفاظت فرما شراب کا ماحول ختم فرما ڈرگز کا ماحول ختم فرما یا اللہ جنا اور بدکاری کا ماحول ختم فرما لوادت کا ماحول ختم فرما ہر قسم کی بے حیائی بے شرمی گندی حرکتوں سے ہمارے معصوم بچوں کی بھی حفاظت فرما ہماری بھی حفاظت فرما پوری امت کی حفاظت فرما پوری امت کے ساتھ الرحم والقرم كمعاملة في المام تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما مقروضوں کو قرضوں سے چھٹکارا نصیب فرما بے اولادوں کو نیک صالح ندینہ اولاد نصیب فرما شادیوں میں رکاوٹیں دور فرما گھروں میں جگڑے ہیں ختم فرما الفت محبت موت نصیب فرما ماں باپ کی خدمت کا جذبہ نصیب فرما ماں باپ کی محبت اولاد کے دلوں میں پیدا فرما اللہ ماں باپ کا حق پہچاننے اور ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما بے روزگاروں کو اچھا روزگار نصیب فرما جن کے پاس روزگار ہے اس کی حفاظت فرما بر والی حلال کمائی نصیب فرما حرام کمائی سے حفاظت فرما حرام کاموں سے حفاظت فرما حرام خوری سے حفاظت فرما حرام دھندوں سے حفاظت فرما ہر طرح سے حفظ و امان کا معاملہ فرما مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہے بےچاروں پر رحم فرما اللہ بے پر رحم فرما اللہ بے پر رحم فرما مظلومیت سے نجات عطا فرما ظلم کا خاتمہ فرما دنیا میں ہر جگہ امن چین سکون نصیب فرما اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں پر رحم فرما جو بےچارے بے گھر ہیں انہیں اچھا شیلٹر اور کھانا نصیب فرما بھوکے پیاسے ہیں انہیں دانا پانی نصیب فرما زخمی ہیں. ان کا علاج کے اسباب مہیا فرما یا اللہ ان کی دور فرما یا اللہ ان کے سار رحم کرم کا معاملہ پر مومن کی جان تو تیرے نزدیک کابۃ اللہ شریف سے بھی زیادہ قیمتی ہے لیکن یا اللہ ہم اپنے بدامالیوں کی نحوست کی وجہ سے دشمنوں کے سامنے مچھر سے بھی زیادہ ہلکے ہو گئے ہیں پرور دگار عالم تھی ہمارے اوپر رحم فرما اللہ ہمیں نیک ہدایت نصیب فرما اللہ ہمیں تیری طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ پوری امت کے ساتھ مجموعی طور پر رحم کرم اور عفو و صفح کا معاملہ فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما ہر جگہ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما شیوں کے تسلط تغلب سے حفاظت فرما مسجد اقصا کی حفاظت فرما اللہ تمام مساجد مدارس مراکز تبلیغیہ اور خانقاہوں کی حفاظت فرما علماء صلحا مشائخ اہل اللہ کی حفاظت فرما ہر مومن مسلم کے جان مال عزت ابرو کی حفاظت فرما ہر ترس یا اللہ ہمارے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما اللہ غیروں کے ساتھ بھی رحم کرم کا معاملہ فرما ان میں جو اچھے ہیں انہیں نیکی ہدایت نصیب فرما ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا فرما ان کو ان کے سامنے اسلام کی حقیقت اور حقانیت کو فرما دلوں کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے نرم فرما سختی کو ختم فرما نفرت کو ختم فرما عداوت اور دشمنیاں ختم فرما پیار اور محبت والا ماحول پیدا فرما یار ہم پوری انسانیت کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرما ہر شر سے ہماری حفاظت فرما ہر وہ خیر عطا فرما جو تیری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہے اور ہر شر سے پناہ نصیب فرما جس سے انہوں نے تیری پناہ مانگی ہے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تو علینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہم وسلم على سيدنا محمد والہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصدخون وسلامنا على المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحم